بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم الرحمۃ علی محمد و رحم اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مرتبہ حضرت سکن موجود تمام خوران کو شموس نے ایک بار پھر سلامت کرتے اور باقی تمام سامعین کو بھی سلامت کرتے فکل آوت سلسلہ درس باب و زکوٰۃ درخت نمبر چار آباد آب حضرات کے مبارکان پہنچانے کی شکلات صفحہ نمبر ایک سو ایک ہے اس میں جو ہے کل ہم نے کچھ چیزیں پڑھ لیا تھا زکوٰۃ کے مستحقین میں سے کہ زکوٰۃ کن کن کو دیا جائے اس کے مستحق کون نے باقی صدقات کے بھی مستحق دار کون لوگ ہیں اس میں کل آپ کو چند چیزیں بتایا تھا فقرا آٹھ گروہ ہیں قرآن پاک نے ان میں سے پہلا اور دوسرا فقرہ مساکین تیسرا زکوٰۃ جمع کرنے والے عاملین تیسرا جو ہے دلوں کو کے تالیف تالیف قلوب بلتے ہیں جن کو مال تعاون کرنے سے اسلام کو فائدہ ہوتی ہے نہ کرنے اسلام کو نقصان پانچواں جو ہے مولا آزاد کرنے کے لیے چھٹا جو ہے قرض دار شخص کو زکوٰۃ میں سے دے سکتے ہیں جس کے عیال زیادہ ہو گیا مال کم ہے بیچارے کے سال گزرنی ہوتی ہے تعلیم میں ہے قرضہ ہے تو اس کا قرضہ ادا کرنے کے لیے آپ زکات میں سے دے سکتے ہیں اور ابھی جو آج میں آخری دو چیزیں ہیں فی اللہ حبی اللہ نے فرما زکاة کو فی اللّہ فرماء الکوٰۃ کو فیس حبیلّہ یعنی اللہ کے راستے میں دینا تو اس فیس اللہ سے کیا مراد ہے تو حضرت شاثر محمد العٰ فرماتے ہیں وہ عماں فی اللہ بارہ فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں دینے سے مراد کیونکہ اللہ خود کو تو چیز کا محتاج نہیں ہے ہاں جی تو اللہ کے راستے میں دینے سے کیا مراد ہے تو آپ فرماتے ہیں فمن جاحد جہاد القبیر اور صغیر ان لوگوں پر صرف کریں جو جہاد کبیر یعنی بڑا جہاد کرتا ہو یا صغیرن چھوٹا جہاد وہ لوگ جو جہاد اکبر میں مشروب رہتے ہیں یا جہاد اصغار میں مسجد رہتے ہیں تو جہاد اکبر سے مراد وہ ہے جو کسی مرشد کی سرپرستی میں ہاں جی یا کسی استاد روانی استاد کی سرپرستی میں یا وہ دینی علوم صرف کرنے میں جو کہ شہر کا سڑھی ہے ہاں جی جیسے مدارس میں بچے پڑھتے ہیں شب و روز چوبیس گھنٹہ وہاں مصروف رہتے ہیں پڑھنے میں اور ان کے پاس کام کاج کی فرصت نہیں اگر وہ ہیں تو صحیح طریقے سے نہیں پڑھ پائیں گے تو چوبیس گھنٹہ جو ہے پڑھنے میں لگے رہتے ہیں ان کے لیے یا چوبیس جو کسی کے ساتھ پرستی میں ایک خانقاہ میں وہ جو ہے کئی کئی چالیس وہاں کے لیے بیٹھ جاتے ہیں تو آپ کے زکوٰۃ میں سے ان کو بھی دینا جائز ہے کیونکہ وہ انہیں چوبیس جو یہ زندگی بھر کا معاملہ نہیں ہے کو شرسہ کے لیے ایک کمال تک پہنچنے تک ادھر دینی علوم میں ایک عالم بننے تک ادھر شہر طریقت میں ایک اعلیٰ روانی منزل تک پہنچنے تک جو ہے اس کو کام کاج میں لگے جائیں تو وہ فراغت ذہنی کے ساتھ طریقت کے عمال میں دینی علوم سیکھنے میں آگے نہیں جا سکتے ہیں تو اس لیے اللہ نے اس کے لیے زکاط میں سے حصہ رکھا ہے جو لو جہاد اکبر کرتے ہیں جو جہاد کے لئے جہاد نا قبیر بڑی جہاد اسے ہی نفس کے ساتھ جنگ کو شیطان کے ساتھ جنگ کو جہاد اکبر کہا ہے اور اسی طرح دینی علوم کے حصول کرنا بھی جہاد اکبر کے زمرے میں حصب اللہ میں آ جاتا ہے اور شغیر یا جہاد چھوٹی جہاد یعنی دشمن کے ساتھ لانا کفار کے ساتھ میں کے ساتھ اسلام یا کوئی اسلام کے خلاف سازش کر رہے ہیں عملہ کیا اس کے خلاف دفاع میں یا لوگوں کو اسلام کے دعوت دیتے ہوئے نئی میں امام ملنے کے سرمی میں جامع شراج تو جہاد اکبر یا جہاد اصغر کریں جو شا جہاد جہاد القویراً کوئی بڑی جہاد نفس و شیطان کے ساتھ جہاد کرتے ہیں اور سگیرانی یا چھوٹی جہاد ہاں جی تو نفس و جامنی اس میں دینی مدارس میں جوڑو لوگ چوبیس گھنٹہ پڑھنے میں مصروف رہتے ہیں اور اس طرح جہاں کسی خانقاہ میں کسی سرپرستی میں چوبیس گھنٹہ پورا وہاں پر تربیت دیر تربیت رہتے ہیں بالکل ہوا شم ہو کے مخلوات خانے میں ہیں تو ان کے لیے بھی زکوٰوٰوٰوٰوٰوات میں سے حصہ رکھا ہے او بنا مسجد یا کوئی مسجد بنائیں ہاں تو اس کے لیے زکوات دے سکتے ہیں فیقہ کسی ایسے گاؤں میں بسی میں لا مسجد ہے جس میں کوئی مسجد نہیں ہے جہاں مسجد نہیں وہاں مسجد بنانے کے لیے بھی زکوٰۃ اور صدقات میں سے دے سکتے ہیں اور حوضن یا کوئی حوض بنانا ایک جگہ جہاں لوگوں کو پانی پینے کے لیے پانی اسٹور کرنے کے لیے جگہ نہیں ہے آج کل ٹنکی بنانے زمانے ہاؤز بنا دیتے کوئی ٹنکی بنا لی جہاں لوگوں کو پانی کی ضرورت ہے وہاں جمع کرنے کے لیے پانی چڑھا کے را کے آگے چلائیں لوگوں کے لیے آسانی ہو اور رواطن یا کوئی مسافرخانہ صحراؤں میں ہنج فلقعن ہنج بیابانوں میں اور بلدانی یا میں جہاں لوگوں کے لیے ضرورت ہو ضرورت ہو ہاں جی مسافروں کے لیے اگر وہ وہاں جو ہے مسافخانہ نہ ہو تو ان کے لیے پریشانی ہو تو راتوں کو ٹھہرنے میں منزل دور ہونے کی وجہ سے تو وہاں کوئی رباط تر مسافر خانہ بنے فی القاعن بیوانوں میں اور بلدان شہروں میں وہی احتاج الناسلح ہاں اور لوگوں کو اس کو اس کو محتاج ضرورت ہے ضرورت کی بنیاد پر اب منار پرگا سفر لمبی ہے توانی منزل دور ہے تو اس میں بھی میں مسافر خانہ ہو جائیں تو لوگوں کو سفر آسانی ہو جاتا کبھی تھک جاتے ہیں بیمار ہو جاتے ہیں سبھی شدید گرمی سردی اس طرح لوگوں کو تھوڑا سا ہاں جی ایک چھپر ہو وہاں زہر سائے رہیں اور ایک کمرہ ہو جس میں وہ لوگ تھوڑی دیر آرام کریں یا خوش وقتی معافات سے خود کو بچائیں اس کے لیے مصافانہ بنیں جہاں لوگوں کو ضرورت ہو تو پھر سبھی ان کاموں میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آج کل کوئی کوئی ہسپتال بنا رہے ہیں کے لیے واقعی وہاں علاج ہوتا ہو یا فری علاج نہیں ہے سرکاری طور پر بنا رہے لیکن جو آپ وہاں پر عمارت بنائیں تو لوگوں کے لیے وہاں ڈاڈر کا عملہ مہیا کرنا آسان ہے ہاں جی تو اس طرح کوئی بھی خیراتی کام پل بنائیں اسی طرح ہاں جی اگر کہیں پل کی ضرورت ہے تو ایسے بہت سے خیراتی کام جو عام عامفات ہو جس کا منفات تمام لوگوں کے لیے ہے اور لوگوں کو ضرورت بھی ہو تو پھر اللہ کے حصے سے ایک میں سے یہ چیزیں یہ خیراتی کام کر سکتے ہیں آٹھواں جو مستحق زکوٰۃ ہے وہ مسافر ہے فرماتے ہیں قرآن میں آئے ابن الصیل لفظی اجمت ابن صبیل سبیل راستہ ابن بیٹا راستہ کے بیٹا وہ ماورہ ہیں تو مراد مسافر ہے اس ہاں جی تو وہ اماں ابن الصبیل بار مسافر کون لوگ اس سے مراد فقر المن کا نار وہ شخص جو ہو فقیرن تاندس ہو گیا پھر سفر ہی اپنے سفر میں اور وہ جو ابھی سفر میں تانداز کے جب میں پیسہ نہیں ہے تھا چوری ہو گیا چھن گیا یا ختم ہوا تو سفر میں وہ تعداد سے ولاؤ کہنا غنی اگرچہ یہ آدمی غنی ہے ہاں جی مالدار فی حضر ہے اپنے گھر میں گھر میں تو امیر ہے لیکن ابھی وقتی طور پر یہ بندے ادھر مجبور ہے اس کے جیب میں کھانے پینے کا خرچہ ضرورت ہے نہیں ہے ہاں جی اور تو اس میں آپ اس کو دے سکتے اس کی وقتی ضرورت پورا کرنے کے لیے یا کبھی ایسا تو گھر میں بہت امیر ہے وہ اس کو آپ ابھی سے دے دیں تو وہ جو ہے پھر واپس پیسہ ملے تو واپس بھی کر سکتے وہ کرنا چاہیں تو ہاں زکوۃ نہیں کھانا چاہیں زکوۃ مستحق دینا چاہیں ورنہ وہ اپنے مجبور موقع پہ کھا سکتے ہیں ہاں جی اضافہ تو نہیں لے سکتے ہیں اپنی وقتی مجبوری کو زکوٰۃ کے پیسے سے دور کر سکتے ہیں جب وہ گھر میں غنی ہے یہاں سفر میں محتاج ہو گیا اس کے جب میں اب کھانے پینے تک کی ضرورت نہیں ہے سفر کے ضروری خدشے اچھا نہیں ہیں <coughs> تو اس کے لیے دے سکتے ہیں تو والنا فی غنی اگرچہ غنی ہے یہ مسافر فی حضر ہے اپنے گھر میں آج مرمتیں وہ ازے ہو اے اور اگر آپ کے گھر میں کہیں دور سے کوئی مہمان آ گیا تو وہ بھی ابن صویل میں شامل ہے اس کے مطلب کیا ہے نہیں اگر آپ کے گھر میں ایک مہمان آ جاتے ہیں اور آپ کے گھر میں ان کو اپنی جیب سے دینے کے لیے کوئی خرچہ نہیں ہے لیکن زکوٰۃ کا پیسہ آپ کے پاس ہے تو اس میں صاحب اس کی مہمان نوازی کر کے اس کو فارغ کریں اور آپ کے اپنے گھر میں اور کوئی اس کو کے اس کو کھلانے کے لیے کوئی خرچہ فرار نہیں ہے ہاں جی آپ کی پاس اس کے لیے ہاں جی مہمان نوازی کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ہو لیکن آپ کے پاس زکوٰۃ کا پیسہ ہو تو اس میں سے آپ اس کی مہمان نوازی کر سکتے ہیں جتنی اس کے لیے نارمل ترخے سے تو جتنے وزیف المہمان بھی ایز این مینو اسی ابن سویل میں سے مسافر کے حکم میں آتا ہے تو اس کو بھی آپ زکوٰۃ کے پیسے میں سے کھانا کھلا سکتے ہیں مہمان نوازی کر سکتے ہیں تو یہ آرٹ گروہیں ہیں کے کے مستحقین یعنی اس کے بعد فرماتے ہیں وہی کل ہاؤلال مستحقین یہ جو آرٹ مختلف مستحقین ہیں ان سب میں ان تمام مستحقین وفی لیں حا ان سب مستحقین میں یہ جو صدقے کے مستحقین ہیں یو طرح تو ان سب میں ایک شرط ہے شرط کیا جاتا ہو یہ کہ اللہ یا من الاشرار یہ کہ یہ لوگ اشرار میں سے نہ ہو معاشرے کے شریر اور بدماش لوگوں میں سے نہ ہو امیر کبھی ذخیرے فرماتے ہیں اشرار کو دوسرا توضیع سمجھو, تو سمجھو. آخ فرماتے ہیں شارب الخم شرابی اور نشہ کرنے والے شخص نہ ہو اور تاریخ و سلاد نہ ہو اپنے نے وہاں یہ توجہ کی ہے تو وہ بھی البتہ اشرار میں شامل ہے لیکن جو ہے اس کے علاوہ بھی اشاد معاشرے میں ہاں یہ خط و غالت گری کاری کرتا رہتا ہے اس سے شعر کے علاوہ کوئی خیر حادثے نہیں ہوتے یا وہ لوگ جو آپ کے مسلک کو نقصان جاتے ہیں وہ بھی اشرار میں شامل ہیں وہ آپ کے دین کو نقصان پہنچاتا ہو وہ بھی اشرار میں شامل ہے اسلام کو نقصان پہنچاتا ہو وہ بھی اشرار میں شامل ہے جو معاشرے میں لوگوں کو بدسکون کر کے رہتا ہے ہر قسم کے فجنا فساد چوٹ ڈام کا ہاں جی فجنا کر کے وہ سب اشرار میں شامل ہے اور یقیناً شرابی قباب نشاور والے لوگ بھی اشرار میں شامل ہے تو آپ فرماتے ہیں اللہ یقین ہی یہ کہ نہ ہو اشرار ورنہ اگر یہ شرع لوگ کے آپ کے پیسے سے وہ اور شر پھیلائیں تو پھر ان کو دینا جائز سے نہیں ہے الاؤ کا مینا لیکن اگر نیک لوگوں میں سے ہو جن کو آپ صدقہ دے رہے ہیں معتاج من ہونے کے ساتھ ساتھ ضرورت مند ہونے کے ساتھ ساتھ وہ نیک لوگوں میں سے ہو تو فتوہ تو بہت خوش نصیبی ہے اس ذل متصد اس صدقہ دینے والے کے الموافقی جس کو اللہ نے توفیق دیا لزالق الخیطر خیر اس بہت بڑے خطیر یعنی بڑے خیر نیکی اس بہت بڑے نیکی کی پر التوفی دینے پہ کامیاب کرنے پہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے بہت بڑی خوش نصیب ہے یعنی اگر آپ کا صدقہ کسی اچھے جگہ پر جا رہے ہیں ہاں کسی سچ مچ محتاج بھی ہے اور سالے بھی ہے نیک کر بھی ہے نمازی بھی ہے اللہ والے بھی ہے تو پھر جو ہے آپ بہت خوش نصیب ہو جیسے جو ہے مثلاً ہاں جی ایک دینی مدرسہ ہے مثلاً تو اس میں چوبیس گھنٹہ بچے دینی تعلیم بھی پڑھ رہے ہیں ہاں جی اور اللہ کے عبادت بھی کر رہے ہیں تمام فرائض اور واجبات انجام بھی دے رہے ہیں تو یقیناً یہی لوگ صالح لوگ ہیں ان کو آپ کو دینا ہو جائے تو بہت بڑی خوش نصیبی ہے ہاں جی اور یقیناً دینی اداروں کو جو جس سے دین کے آبیاری ہوتی ہے ان بچوں کو جو چوبیس گھنٹہ دین پڑھتے ہیں اور چھ سات سال آٹھ سال, سال میں ایک عالم دین بن کے معاشرے میں اس عظیم اسلامی فرض کفائی کی ذمہ داری کو اٹھاتے ہیں تو یہ لوگ جو ہے ان کا مستقبل کا جس سے جو کام لینا ہے وہ بھی اچھا ہے آپ کے پیسے سے جو کچھ پڑھا ہے وہ بھی قوم میں مل رہا مذہب کے دین کے عویاری کے لیے اور جب تک وہ ہیں وہ بھی اچھے کاموں میں مصروف رہتے ہیں لہذا دین کو اپنی زکوۃ فطراجات دینے میں جو ہے آپ کے لیے بہت بڑی خوش نصیبی ہے کیونکہ یہ لوگ واجبات فرائض تمام مقامات کے عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں اس کے بعد شاخ صلی اللہ فرماتا ہی یہ زکوۃ جو ہے اب ہم ان لوگوں کو دینا ہے اب یہ کسی امام کے پاس جمع کرنا ہے یا خود ہم اپنی طرف سے جس کو چاہیں دے سکتے ہیں شاذ فرماتے ہیں والا کان یو اور اگر پائے جائے امام ہونے ایک امام یو شرائط بھی شرائط امامت ہی جو, جو امامت کے لئے جو شرائط بیان کیا ہے کہ وہ پائے جانے والا ہاں جی امامت کی شرائط پائے جانے والے ایک امام مل جائیں تو ہی ہاں جی جیسا ہمارے سلسلہ پیرانی ترکت اس کے مکمل مذاق ہے ایک تو بارہ امام معصوم ہے ہاں جی وہ تو اب ہمارے درمیان نہیں ہیں سب ایک امام زمان نے پڑھ دیا گیب میں لیکن ہمارے پیران ترکت یقیناً اس امام یا اس نائب امام کے مقام پہ آ جاتی ہے تو اگر کوئی امام مل جائے جو شرائطی امامت پایا جاتا ہو فل احق تو سب سے زیادہ حقدار یہ ہے مناسب ترین حکم یہ ہے یجما صدقہ تھا ہاں جی یہ کہ صدقے کو اکٹھا کریں بھی حضرت اس کے حضور میں اس امام کے حضور میں جمع کریں لیے تاکہ یہ امام پہنچائیں و الامن اس زکوۃ کو علا ان لوگوں تک استحق کا جو مستحق ہیں یقیناً جو سر یقیناً مستحق ہے یقیناً امام معصوم مل جائے تو نور و نور ہے وہ تو اپنے نور امامت سے ان کے باطن کو بھی جانتے ہیں ہاں جی لیکن اگر وہ امام معصوم نہیں ہے تو پیانی ترکت ہو وہ بھی شریعت کی شرعی سے یقیناً جانتے ہیں کوئی شغل زکوٰۃ کے مستحق ہے یا نہیں ہیں مستحق پایا تو دے دیں گے غیر مستحق کو نہیں دیں گے تو اس طریقے سے آپ نے جو مال دیا وہ صحیح جگہ پہ صرف ہوگا تو آپ کو ثواب بھی زیادہ ملے گا فرماتے ہیں کیونکہ یہ امام پہنچائے الامن ان لوگوں کو اس حق کا یقینا جو یقینا مستحق ہے لیا نحو یارحوں کیونکہ امام ان کو جانتے ہیں وہ علم یوجت اگر, اگر اگر ایسا امام نہ ملے تو یجوز جیسے لمتشدیں صدقہ دینے والے کے لیے یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی اس زکوٰۃ فطرِ صدقے کو دے دیں میں یعنی جو بھی وہ پال لیتا ہے مین المستحقین مستحقین میں سے ہاں جی غریب غربا مساکین مسافر معروف جو بھی معامل ملتے ہیں کوئی خیراتی ادارہ مجید مدرسہ جان ضرورت ہے ان کو آپ دے سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس امام ہیں تو پھر اس کے پاس جمع کریں پھر وہ صرف کریں تو یقیناً جو ہے یہی جو فلسفہ حکم ہے اگر کاش نوباشی دنیا میں اسی حکم پر ہمارے صدقہ خیرات اگر ہمارے مرکز کے ارد گرد ہمارے وقت کے پیرانی ترکت کی سرپرستی میں جمع ہوتا رہتا ہے اور وہاں سے تمام محتاج من لوگوں کے بھی ان کو بھی پہنچایا جاتا جہاں مساجد بنانا ہے وہاں بھی پہنچایا جاتا اس کو بنایا جاتا کوئی حیراتی کام ہو وہ بھی اس مرکز کے ذریعے سے ہو جاتا اور غریب غربا کی بھی مدد وہاں سے ہو جاتا اور محتاج من دین کی خدمت کرنے والے علماء کی بھی مدد اس مرکز ہی کے ذریعے سے اور پیرانی درکش کے ذریعے سے ہو جاتا تو لیکن ہمارے مسلک ایک کے اندر ایک وحدت اور اتفاق بھی رہتا اور بہت بڑی مرکز میں تقویت بھی ہوتا ہاں جس جی طرح آج عالمی تشہیروں میں تمام جو ہے ان کے صدقہ خیرات کے مشہد کے پاس جمع کرتے ہیں اپنے اپنے تو اس کے بعد بہت, بہت بڑا مال آ جاتا ہے بہت سے بڑے بڑے دینی کام کر سکتے ہیں مداری بہت سے نیکاں ہاں ادارے چلاتے ہیں لیکن ہمارے پاک محلہ کے اندر یہ حکم ہے ہاں جی سر سے علیہ الرحمٰن ہمیں متحد رہنے کے لیے ہمیں ترقی کے راستے پر کامیاب بنانے کے لیے لیکن اس پر عمل نہ ہونے کی وجہ سے آج ہم کمزور ہیں ہمارے پیر کے ہاتھوں میں خوش نہیں وہ حد عوام کا محتاج ہے ورنہ یہی صدقہ خیرات اس کے ہاتھ میں آ جائیں گے تو وہ جہاں جہاں ضرورت محسوس کریں گے اس کے نظر سرپستی میں ایک مضبوط کمیٹی ہو ہاں جی اور وہ اس کمیٹی تمام معلومات پیر کے پاس جمع کریں تو تمام ضرورت مندوں کو جو مدارس بنانا ہو مدارت بنانا ہو جو جو ضرورتیں اس پاک میں کے لئے ہیں ان سب کو مطالعہ کر کے دیکھ کے پھر کے سر حکم سے ان پر اگر یہ پیشہ خرچ ہو جائے تو ہم بہت ترقی کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی دینی ابھی بھی دینی شعور دے دے سب مرد حسن کو اور اس پاک مسئلہ کے آبیاری کا اللہ ہم سب کو توفیق دے آمین یا رب